آج سیو کرنے آنے سیا عاش اللهم دواء على كل حمد وصلاه اللهم حبيبه الله عليه واله وسلم صلى الله يبقى كثير الدرر شريف خدا ندرانا پیش آج سانا فری نفسوں شرطان انسان لے ہر شرط اپنی رکھ بندی تجربات ماہر مقدس دس کا دنیا نصیب دیا بلائییاں نسیحت کروا کرائے جمع چور مبارک دنوان اہمیت لمبر اور سمے بہ کے موضوع تیار نہیں ہوتے ایڈی تھوڑی دیر کے اندر را بھی میرے دوستوں نے آخیا کوئی دوست آئی نے, نے فرمائش کی بیار آنے حوالے نال گل سنا سال لیکن تقریر ایم گھنٹے یا جٹ کے اندر تیار نہیں ہو تقریر تیار کرنے دے بڑا زور لگتا ہاں قوم مولویاں مولوی وہلیاں میں کھانے لیں اے آزاد لے تھے بڑے سوکھے اور تینوں کی پتا ہے مشکل کام ہے <تصفح> <تصفح> حالا لالا سنا ہو سنا سکتا پر جڑی گل ہے تحقیق نال کتاب کے حوالے نال پڑھ کے سناونا یہ اصل تکلیف اور تکلیف دوبارہ ना होवो मैं पता है तू बोली की लड़ मैं पता है मैं दस की लड़ू दस कोई नहीं बोली चाहिए अलहमदुल्लाश लजपात में जोड़िया बागों का सदका इना पता है <تصال> میں کوشش کرنگا. لان جاو بھی روزے دی اہمیت اور روزے دی اہمیت اس واسطے کہ خالی فضائل سنا سنا سنا گئے مقررین نے ساری قوم نی تو اسلام تو آزاد کر سو اور ساری قوم بھی ہوں محل فضائل تک ہی رہ گئی ہے سو فضائل چڑائے جان فضائل دا بیان ہوگئے تو بڑ خوش و خرم ٹھیک بٹھے ہوتے ہیں لیکن جدو احکام دی اہمیت کی گل آتی ہے ادو تھر مر فضیلت بھی دساگ اہمیت بھی دساں اہمیت اس واسطے کہ اس وقت اس قوم کے سامنے رمضان شریف نے روزے کی کوئی اہمیت اور کوئی حصیت نہیں رہ اللہ توجہ رہی بول دے رہے رہ سو بندے کے بچوں سو بندے دلا ماشا اس وقت وہ دس بندے روزے والے لوگ دسان جڑے نے وہ بھی امور تیگر والے نے کوئی سو بچوں ہیک دکا ایک دکا ہی لگتا ہے کہ جنہ رب دی رضا دی خاطر رمضان کے روزے ادائی کی ادائیگی کی ہو دی تو اے پتا لگتا ہے انی بے خبری اور اتنی فصلت برتی جا رہی ہے کہ چٹے دن کھانا پینا آم ہے ہوٹل کھلے پے بالکل چٹے لنگے روڈوں کے اتنے کھانا پینا آم دن دی طرح آم ہے باہر دا ماحول ویخ کے یہ پتہ لگتا ہے کہ یار رضان آیا ہی ہے بسان بس کے اندر وڑ جاؤ گڈیاں چلے جاؤ روڈوں کے چلے جاؤ ہوٹلوں کے چلے جاؤ بازار چلے جاؤ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہے رمضان شریف اجے یاد رکھے جی جدو احکام خدا دنال اس قدر مذاق بن جاوے اور دین مستفا مال جاوے پھر اس قوم کے اتنے کدی رحمت نہیں وسی سابق زندگیاں دا مطالعہ کر کے وو جس قوم نے بھی احکامے خدا کا اور انبیاء دی مخالفت کی خدا کی قسم کر کے دی آنا وہ آخرکار ہی رب عذاب دا لقمہ اور نشانہ بن گئے تینوں نہ سمجھ آئے تیری بردی مگر میں اہل کرنی ہے جیسی ضرورت یہ فصلی نمازی فصلی نمازی سمجھ ہاں ایک نمای آتا اصلی ایک آسلی وہ فصلی بٹے ہاں جی فصل چاہتے نے غائب ہو جائے فصلی نما بھی جڑے نے, نے، نو بندہ پچھے بھائی یہ صرف ایک رمضان شریف کا مہینہ تصویر مسلمان ہو صرف رمضان کا مہینہ ہی پڑھ پڑھتے ہو باقی یارہ مہینے تھی اسلام تو باہر ہو رمضان شریف ہے صبح آیا تو نماز پڑھیے مسجد بھری ہوئی سی بڑے بندے سن جناب ہے آم دنوں دے اندر رمضان شریف جوں جیوں گزرتا جائے گا تو تو توں دے جائے گا رمضان شریف مک جائے گا فصلی بھی موڑ مورا سال مسیحا میں پوچھنا وہ ڈب جاؤ یہ صرف رمضان شریف رمضان کے سا کلم کاڑھ لینے ہو باقی یارہ مہینے تسی کلمے تو باہر لے باقی یارہ مہینے توانوں کوئی نماز کی ہوش نہیں ہوتی کوئی روزے کی ہوش نہیں توجہ ہوتی تو رہی جا فرمائی تو یاد رکھیا جی ایک مہینے بندگی اور اطاعت اور عبادت ایک مہینہ کرن بندہ مسلمان نہیں بن جاتا مسلمان بندہان ج پور بارہ بارہ مہینے انج مہینے گزارے جیو رب سے رب دا رسول اللہ تماشا ہویا بھائی رمدان شریف آیا تو مسیدیں گئی رش ہو گیا جو رمضان شریف مکیا تو مبرو یہ کی تماشا یار یہ مذاق نہیں سچی دسیا جی یہ نماز روزے مذاق نہیں وہ ایک مہینہ کرنا ہے ان جہا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے اتنے ایک مہینے دے روزے فرد نے اور ایک مہینے دیا نماز فرد نے اور ایک مہینے اتنے بندے کا پتر بن کے رہے ہیں باقی یار مہینے جو مرضی کرو تو سچی دس کیا اس بندے دا اسلام ایمان کوئی تعلق ہو سکتا ہے توجہ نہیں ج فرمائی ایک مہینے والی مسلمانی رب دی بار گاہج نہیں چاہی ایک مہینے مسلمان بن جانا یہ کوئی وی گل نہیں صرف پانی سات دن نماز پڑھ لینا تو مڑ جناب کے اپنے حال سے جتنے دی کوتی اوے آن کھلوتی مڑ اپنے حال سے آ جانا یہ روزے دار نہیں آخیا جا یہ قطار آخیا جاتا یہ مزاق کر رہے ہیں رب دین نال یہ مذاق کر رہے ہیں رو نماز نال اے دے رو دے نماز دی رب دی بارگاہ کوئی حاجت نہیں ہاں جا ساری زندگی بے بےخبر رہے ہیں رمضان شریف آیا ہے ہوں گفلت جو آٹھ کھلی ہے تے پھر آ گیا پاسے ہوں وہ بنتا ہے کہ وہ ایسی ہدایت منگے کہ مولا سونا ایسی ہدایت دے جس ہدایت تو بعد گمراہی نہ ہو پھر رمضان شریف جی آ گئے رمضان شریف کی برکت را لیے رب رسول والے پاسے آ گیا تو پھر یہ پکا رہے ڈٹیا رہے آئے مسلمان تو جو ہے پگرنا آ تینوں آدیش سنانے تنہوں پتا لگے اچھی کر کی رہا ہے تو جو ہے سبحان لا قربان جاما میرے آکا نامدار سلفا اللہ والی وسلم اللہ میرے آکا نامدار نے فرمایا مولا سونے نے مولا سونے نے اسلام دے اسلام پنج ستون بنا اسلام پنج ستون نے جنہ دے اوپر اسلام قائم رتون آخر ستون آخیا اسی ات دے تھلے جڑی ٹیکا لاؤ ستون آخیا ہے چھ کے ولن کا برداشت کر سمجھ کے چھت کا ولن ستون کے اوپر ہوتا ہو جنوں تسا اپنی امان چ پلر کہیں ہو تی پلر گربی سکون آرمو ستونا کیا سکون کے اوپر سارے چھت لال ہوئے تے جی وہ کاٹ دتا جائے تے چھت بھی قائم نہیں رہتا جن تک وہ کام لگار نے فرمایا اللہ نے اسلام رکھنے واسطے بڑھائے اور راوی کون نے حضرت ابن عباس میرے پاک نبی چاچا جان نے پتوں رضی اللہ تعالیٰ ہواؤ آپ راوی نے آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا عمامدار نے فرمائے اسلام سدور رہنی سات سبور اسلام سبور اسلام قائم نہیں رہ سکتا اور ایک نقتا سمجھا مت سمجھا جی جی اچون پورا اسلام ہی ڈگ پہنا یہ گل نہیں گل اصل کے اندر کہ مولا چالا نے ہر بندے اسلام لا رابطہ روڑیا مولا سونے نے ہر بندے واسطے یہ پنجن اپنے آپ کام کروا درمن رام شہ لاؤ نے سونے نے پنج سدون بنا سہا دوسرے ستر گئے میرے آقا ہے نامدار نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک پہلا ستون ہے دوسرا ستون ہے نماز تیسرا ستون ہے روگ چوتھا ستون ہے سکات پنجو ستون ہے حج میرے آکا ارامدار نے فرمائے اے پانچ ستون نے یعنی پنج نے اسلام شرام اسلام قائم رکھا جی تس اسلام شرام قائم رکھا ہوئے پھر یہاں نو قائم, قائم کر لو قائم رہے گروال جاوا میرے آنکھا نام دور نے بڑی بڑی کمال دی کی تسبیح دھی پر جی سمجھن والا ہو بڑی کمال دی تسبیح بیان فرمائیے فرما جائے یہ پانچ چیز اسلام واسطے ایویں نے جی چت واسطے پیلر روپے جیو پلر کام پلر ایک نکل جاوے اگر ٹیکے کی نہیں اللہ درو جے پورے اسلام کو کیا سمجھ رکھا ہے یہ ایو کوئی جناب چاول کھا کے اندر کر ل اسلام ایک پورا نظام ہے اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ پانچ سکون بنایا ہاں تو میں ایک مہینہ وہ بھی دو یا تر پڑھ کے پوریاں وہ بھی نہیں تو تنا میں مسلمان گیا چار روزے چکھ کے تو میں مسلمان بڑھ گیا مسلمان مسلمانی یہاں نہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا اسلام قائم ہوتا ہے سب کا مگر نا مسلم امام احمد سنا یہ مسلم کی سنائی ہوں مسلم امام احمد لوگ نال سبہان لو قربان آقا کام دار سرکار نے فرمایا مولا کارا نے مولا سونے نے اسلام دے اندر اسلام دے اندر مولا نے چار چیزاں چار چیزوں فرمایا گے چار چیزوں فروایا قربان جاؤ میرے آقا نے فرمایا مولا نے اسلام دیا اسلام کام رکھ واسطے چار چیزوں تبجو تو سارے پوچھا سونے چار چیزوں نے پھر آتا نے فرمایا فرمایا نماز رولا ہاجی سردار یہ چار چیزوں فرما کے فرمایا کپور باقی بھی قبول نماز رو دکات مولا سونے نے میرے آقا یہ نے نہیں فرمائے مولا نہیں سرم دن چار چیزار نہیں فرمایا لہذا لہذا نماز میں قائم رکھو کرو اس کا ادا کرتے رہو یہ چار چیز تک گئی چار چیزوں کا اک تسی مسلمان رہو گے جی تھی تے پھر ایک بھی چل بھے باقی دن کیوں میں مثال دینا, دینا ہر شہر ایک وجود ہر ایک وجود وجود دے اندر جدوں جدوں جدو وہ چیز پوریا نہیں ہو گیا جنہ چیزوں کا وجود تک ادا کرے نہیں وجود نہیں ہونے ہو تک وہ وجود نہیں ہوا اک ہی ان فائدہ نہیں دینا فائدہ مان نہیں ہو سکتی فائدہ مند ادو ہوے گی جدا پورا گا میرے آگا نے کلیس بادارہ فروا گیا سیدا اسلام سونے نے اسلام کا سبو بڑھائے کلو لوا کر حدیث چار چار تو تو کیوں کلمہ پہلی شا کلمہ پہلی شایبے, تاک کلمے نے تاک کلمے نے اندر روشنی نہیں کرنی اک ہی تاک تیری اک کا پری تاک تیرا اندر تیرا, تیرا سمیل نہیں جاگنا کلمہ ہی شا جے تیرے اندر بےدار کرنا ہوئے مگر ادو جد دے تکا پورے ہوئے کلمے تکا پورے ہوئے جا کے تیرے اندر روشنی ہونی تو جوشنی آ گئی پھر یہ تو باغ چار کیوں کلمہ ابتدائی تیر اے تو بغیر اے تو بغیر نہ بات پر ہوے حقیقت والا حقیقت والے اللہ खुदा की कसम कर दिया इबादत लबादत लौला ने फरिश्ते थोड़े नहीं बनाए वो बहुते ने सुने की इबादत कर रहे हैं पर सदरे जावा मुसलमान तेरी एसान तेरी शौकत तेरी असमत यह खुदा लिया मौला सुने लगे ادا رب سونے کی وار گا دنیا چی ہو چڑ دگتا چڑ دور و کوئی لوڑ نہیں آ رہا نماز پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہاں میں پوریاں پڑ کے جانا فلانا آٹھ پڑھ کے دس جانا تو میں پوریا پڑ کے جانا یہ لوگوں واؤن کی کوئی لوڑ نہیں جی تماز چڑھ دیتی ہے ساری تہوار اپنا پیرے آگے نام فرمائے جنہیں روزہ کے بھی پرائی نہیں چیلا سونے کوئی پرو گزارنا کوئی رولہ بتی گزارنا ہو کوئی رولا جرابے والی <سؤال> گیم پیا گزارنا ہوا کی کر کہ ٹکر تک لینا لوگ آخر خواجہ سن بسری مورالی کا خلیفا آپ سرکار تیا روا کی آخ آپ آپ نے فرمایا پتر آم لوگ رو دا, آب آب دا دسا خاصا کا رسم یا خاصا یاد کر دیا گربان جاؤ تا کر کے بدرگ فرما نے فرمایا یہ کرولہ آم ہے ایک خاص ہے ایک خاص الخاس ہے تاریخ منہ زبان چکھان کو روک لینا یعنی منہ ناڑ پی روک لینا نک نو برائی سنگن کو روک لین کن برائی بلائی روک لینا برائی روک لے بلائی پر وغیرہ ملم جنے روزے دے سولہ فرما بکے رن کی میرے لوڑے تو میں بے یاد آ منو پیاس ترویبلا برائی جے کر موڑ چنگا نہیں شہری دیا بوسا روکنے چلائی رکھے توجہ نہیں جی فرمائی آنٹ جی سکامنے نے برائیاں نہیں چڑھیا تو موڑے اس روز کا فائدہ ہی کوئی کیوں میرے آکا ارامدار نے فرمایا سونا روزہ ڈال روزہ ڈھالے ڈھال رو اس اوزار نو آ ہے جا دشمن کے آن والے کیر نوک دے دشمن دے آئی تلوار روک دا بے دشمن دے یہ مومن دشمن نے یہ مومن دشمن نے یہاں تو آمان ہار ہار آن والا ہر تیر ہر وار دے تو بندے نو روزہ بچا ہے جی نہ بچا اور یار بندہ ٹھال بھی لبھی کھڑا اگے چنگا لڑنے سن ہاتھ والیاں کھوڑے والیا تلوار والیا ٹھال استعمال ہوتی تھی وہ ٹھال جیڑی ہے وہ لوہے کا ایک ایسا پورا ہے کہ وہ دشمن کے وار ڈھال روکیا جا اچھا ڈھال بھی ہوشمن کا وار بھی نہ روکے گل سمجھی لے جا ڈھال بھی ہو بے یا پھر اٹھال نہیں تو جی ٹھال ہے تو بار روکے گی یا روا روا نہیں جی برائی تو نہیں بچا تو پھر تیرا روا روا نہیں تو جی روزا دیرا روزا دیرا برائی تو بچا دے ہر دشمن جو ہے کئی لوگ کئی لوگ پچھلے ٹائم ٹی وی بہ جانے فلما دیکھیں گے ڈرامے ویچنگ بے آرتیاں کر جناب اوسر ننگیا نن ویک بہوتا گانے سنیں گے کیوں ہوئے اچھا <تصفح> جی ٹائم نہیں پیا قدرتا یہ روزہ ٹپا پے ہیں پا کرے آدے دکے تیری کھوپڑی تو سد گئے یہ روزہ پا ٹپا میں میں آخر کتنے ٹپاؤ لگے وہ جناب اے؟ اے صرف روزہ نہیں پہ ٹپتا ٹپتے پہ ہو ہے جنو راکھ کے جنوب روزہ رکھ کے حیرت نہیں آئی وہ جنوب روزہ رکھ کے ایمان نہیں مارا دو روزار تو, تو روزا بچوں نے یہ فرمائی मतलब ये नहीं भाई जे रखी खड़े छोल भी छोटे छोदा छोचो नहीं जे बरवाई आहो सा फिर उमरी फिरकी चल रही है पुठी भाई रोदा रख के बुराई छू लिया बुराईया छुट दिया नहीं तो रोद ही छो نہ روا رکھو نہ برائیاں توجہ پچو یہ فرمائی سن ادی سناو سونے نبی جی مسلم شریفی لوگ سبحان اللہ مسلم شریف علیس کلے دیا کھڑکیاں کھول کے سنی میرے آخا ارامدار نے فرما لے جا بندہ بغیر ادھر دے بغیر ادھر دے بغیر بیماری بغیر لاچاری بغیر شلی ادھر کے رمدان چڑ دے ہوں یہ بھی سمجھا پینا بھائی ادھر کنو آخیا جائے دے, دے, دے, ہے, ساری دیاڑ بندہ مزدور کر سنت کر سکتا ہے تکاری چاہتا ہے مہنگے توڑے چ آ سکتا وے پسینا کٹا وے شوگر کوئی آدمی میرے بلڈ پریشر ہے. کوئی پوجا کوئی گھر سن مینو بھی بلا لوگ میرے تو بھی لک جائے گا محلے والے بھی لک جاوے گا گوانیا تھی لک جائے گا ساری قوم گا پر او سنا او پران جس میدان میں ان کے آدر خود ہولن والا ربے رب کن ہاتھ گا میدان کے کے گا خدا بھی کسم کر کے بزرگوں کا طریقہ سلاف لے الاف کا طریقہ سی, سی. رمدانو بیمار بندیا نے کم چھ بیمار بندے نے کم چڑھ مزدوریاں چھ دینی ہو گئے یارہ سال کمائے یارہ مہینے کمائے یارہ مہینے کھا یار کمایا چلو ایک مہینے وہ یارہ مہینے کھا کے کمائے ایک مہینے چلو رب دے, دے تے بیمار لوگ محنت مزدوری والے لوگ بہ تے صرف روا رکھنا رب کا فرد پورا کرنا کام چڑ دینا کیوں جی بھائی کام کرنے سے فرد نہیں پورا ہوتا وہ لوگ آتے سن یار کام بعد رب کا فرد پہ نہیں تو وہ جو ہے اج باہر نکلیے نا اتو باہر بندہ نکل جاوے نا بازار ہوٹلوں کے باہر وہاں کپڑے بلے ہوئے ہوٹلوں کے باہر کپڑے بلے ہوئے ہیں باہر لکھے ہوئے کینٹین صرف مسافروں کے لیے کھلی ہے کینٹین صرف بیمار لوگوں کے لیے کھلی ہے تو بندہ اندر بڑے تو سارے مش ڈنڈے اندر ہی بیٹھے ہو تو شرم آ کر تھوڑی میزان بغیر جس میزان تیرا دفتر کھولن والے فرشتے ہو جی کدی بھول نہیں سکتے اور تیرا فیصلہ کرن والا رب کائنات ہوگی کبھی جی ہر رب رسول کی فرنے ہاں پر رب رسول نہیں ہے اپنے آپ سن میرا کامدار نے فرما لائے فرمایا جی جان بوجھ کے رمضان دا روزہ چلے آئے رمضان دا روزہ جان بوجھ کے چھیا ساری عمر روزے رکھے حدیث ساری عمر روزے رکھے اس ات رمدان روزے کا سلاب نہیں کروا سک سونے بول دے نہیں دے ساری عمر دے روزے کی تھی اور دن رمضان کا ہر کروزا جان بوجھ کے چڈے نا فرمایا مڑ ساری زندگی روزے رکھے رمضان دے اس روزے کا اجر کے مولا سونے لے نے کے مولا سونے لے ساری جنت بڑا کے. ساری جنت بنا کے جنت دے دروازے سارے لا کے جنت نجا تے مولا سونے نے ایک دروازہ باقی دروازے کو گلا نش وکری بنائیے وکری او دی لمبائی چڑائی وکری بنائیے رونق وکری بنائیے جبریل نے عرض کی تی مولا دروازہ سارے دروازے تارے دروازے سارے دروازے دروازہ کیوں بنا جی قربان جاو مولا نے فرمایا جبرین یہ دروازہ میں ان لوگوں واسطے بنا جائے جگہ نے میری آدھار رکھنے ہمار نے فرمایا فرمایا اس دروازے اس دروازے باب آخیا وہ دروازہ آواز لائی جائے گی کھے نے میرے واسطے روزہ رکھن والے میرے واسطے کھے نے واستے نہیں برادری واسطے نہیں خدا ہی صرف روضہ تھے وہ خدا جائے اپنی عبادت کرو نیت ہے ایک نیت یہ ہے لوگ آخر بڑا رو دار ایک نیت یہ ہے لوگ جو بھی آخر رب نوی کرب کا حکم توجہ ہے رمضان شریف آ میرے سونے نبی دا منہ مبارک چہرہ مبارک ایک بار سرخ ہو گیا پریشان صاحب نے پوچھا سونے آن رمضان شریف آ گیا تو آپ پریشان ہو رہے ہو خیر ہے میرے سونے نبی نے فرمایا میں اس واسطے پریشان ہو گیا کہ مولا سونا انہ بیماریاں تو من بچا لو جماریاں کی وجہ بہتر روزہ نہیں رکھ سکتا ویخ ہر ہر بات آ چار روزہ ایسی شہر گل سواو بندہ مرے گا وہ سیک بھی ہوتے. کئی خپلے بھی ماری کھڑا ہونی بھی کھڑا ہوا شاء اللہ جی مر گئے مولا سونے نے آشر سارے کٹھا کر کے بندے تو حساب کتاب لینا انسے کا کرزہ دینا دینا ہوا کسے کا دینا ہوا مولا سونا وہ نیکیاں مکروزوں دے پلے پا دے بے. یعنی جنہوں نے جس ویلے دے دے وہ مو گئی تو مولا نے لین والے گناہ دین والے دے سر پا دے پر سدکے جا روزہ ایک ایسی رو ایسی کہ مولا سونا نو کرز بھی دینا ہوا تو مولا تالا سزا جزا دوسری سزا جزا دے مطابق برابر فرما دے گا لیکن روزے بھی جن گل آئے گی نا مولا فرما گا روزہ تے میرے واسطے سی روزہ اپنے واسطے تو نہیں سکھایا کوئی روزے کا سواب روزہ میرے رکھا جزا دے توجو نے جی فرمائی خدا را خدا را جی رمضان شریف مسیتوں چندے وہ نہ آدھے رو نا خان ج مصیبت سارے تیرہ خدا بھی قسم کر کے آداب ہے رب سونے کا ظالم حکمران عذاب نے رب ظالم حکمران رب دلاپ کیوں اے کستور نہیں تاریخی اگے دے بڑے ناد ناز آتے سن تبدیلی آ گئی تبدیلی آئے گی ہوں کاند کندھ لکھیا کھڑا لے تبدیلی کے مزے میں ر سول دو پالیسی نہیں چلتی ہونا اجہر والا اجہ والا کم یہ ساری زندگی بندہ روزے رکھے تھے رمضان دے روزے دا دکھ روے ویخ کیا, شان کیا شان روزے دار دی مولا سونا فرما ہے جدو افطاری دم افطاری دے ٹائم روزے دار ہر شہر سامنے رکھ کے بیٹھے اندرے رہے ن کھے پیندے نہیں سامنے رکھ کے بیٹھے آتے کھے پیندے نہیں مولا کردر ویکو بے, پرشتی ہو. عدر بے بھی بیٹھے پیاسے بھی بیٹھے نے سارے دل کی پیاس پوسٹ کر بیٹھے نے پر, پر پھر بھی کھے نہیں پہ حکمار اچھا خدا دی قسم کر کے رمدان کے روزے کا مزہ نہیں پایا انہیں کی متا پایا کوئی جنہیں رمضان کا روزہ نہیں رکھا انہیں کٹیا کی توجہ فرمائی ایسی برکت ایسی برکت کہ جس روزے ہسے نیکی دا اجر ستر ہسے دمن جو فرمائی ترما نے فرمائے بزرگ مہینہ او اے رمضان بزرگ مہین نو رب سچے سرپا بہارو برے